فوقكم سبعا شدادا اور ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید مظاہر قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں جن کی ساخت بہت ہی محکم اور مضبوط ہے زمانے کی گردش ان میں اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے اب تک ان میں کوئی سوراخ یا شگاف نہیں پیدا ہوا ہے جو کہ تو ہیں اور رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اللہ کے حکم سے زوال پذیر ہو جائیں گے اور ہم نے آفتاب کو پیدا کیا ہے جو دنیا والوں کو دن کی روشنی دیتا ہے اور اس میں تمازت و حرارت ہے جس کے سبب پھل پکتے ہیں اور دیگر کئی منافع ہیں اور ہم بادلوں سے مسلدھار بارش برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے گیہوں جو باجرا چاول اور دیگر دانے نکالیں جنہیں انسان کھاتے ہیں اور ان پودوں کو نکالیں جنہیں ان کے مویشی کھاتے ہیں اور گھنے درختوں کو پیدا کریں جن کی ڈالیاں آپس میں گتھی ہوئی ہیں اور جن سے مختلف انواع پھل پیدا ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں دلیل ہیں کہ ان کا خالق ایسی قدرت والا ہے جس سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں اور ایسا عالم ہے جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اور ایسا حکیم ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں اور ایسا رحیم ہے جس کی رحمت اس کی تمام مخلوق کے لیے عام ہے جو اللہ ایسی قدرت ایسے علم اور ایسی حکمت و رحمت والا ہے اس کے بارے میں من نادان منکرین آخرت کیسے گمان کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور انہیں ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا یہ کیسی نامعقول سی بات ہے کہ ظالم و مجرم اس دنیا میں دندناتے پھریں جو چاہیں کریں اور کوئی دوسری زندگی نہ ہو جہاں انہیں ان کے کرتوتوں کا بدلہ ملے یقیناً ایک دوسری زندگی ہے جس میں انسانوں کا خالق و مالک ان سے حساب لے گا اور انہیں جزا و سزا دے گا